السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ چھ سے حسین سلامت سے اور کتاب سعدات نامی حضام کبیر بہت الصدمقدسعبہ جو عالم فضلتیں شعبینہ دس نمبر تیرہ پویر الم چند کو حدیث حدیث نمبر پینتیس نو قصل سامہ پاپت قسل الطلی اللہ خطاب یا علی نم القیامتی نام سا قیامت یا پبرپوان طلدا یا مختلف علام بھج <سلام> پہ شیر تو کا سوار ہوگا اور دون گیان رونی شافین متصر جن بھی دور والی عقوتی اور دوین کنگان اور, اور باقی تمام بےکار تام تس کن جنت بھری دونگا میں درن یعقوتی کا جو کہ قیمتی جواہرت ہے دولا مزین بھی دیکھتا ہوں گا تو حیام اللّہ بیکم الال جنتی تو خدا اندالم الولانا حکومت یہ دنگا مالا جنت اللہ شفاط بھی اور ادنگامہ دے ابرق خوبصورت یا خود نظمر موتیوں درکنیں ضب و زینت بصف دیوتاؤں کے سوارسوں سے ادن گامہ خدا اندالم حکم کا بحثر الکھرت پنّاس ون اور میون گامہ ادن الطین شاست اتنی خوبصورت بحثر الکھرت بھی پوری عزت و تقریبی صاحب سواریوں نکا بہت بہشتی ہی نکا نکاح ہداں بے حشر اللہ <سؤال> کیر ودی منظر پو منگامہ سلطنت بننا سندرون تو یقیناً حیرانی کے عالم میں دیکھتے رہیں گے یہ کون لوگ ہے کہ بہشر اللہ دس وزینت پھر انتہائی عقیمتی جوہرات انتہا ست سواری نکاح سوار ویسے تا نکا اور بہ حشر اللہ کیر بہ سنیں یقیناً منگامہ داں رہ جائیں گے خوی مقام و منزلت پہ تھوسن عوال فنون دے ہنستوں صرف دنیا تا عزت پن کو حرت عزت پہ یو پسند زیادہ پن السوں میں حقیقی معنی عمارفت پہ خدا نہ پیامبل لمت پا خدان لمت پا باقی نو انسانی لاخو مارفت کو مصنوف تو قیامت یہ اللہ خوں یہ صحیح اللہ تعالیٰ خون مارفت تو یا حضرائے وارین حدیث دیر گلم بل قیامت وارین کہ وب حاضم نقلب عمر کہ تحشر ابنت فاطمہ نیرغ المچو <سؤال> فاطمہ بلقان حشرین و شاخت اور جب جگہ ماشرگی کی مریحا پرگے کا علیہ الۃۃ الکرامت جرگ المرغ کا جو ہے بحث خوبصورت عقیمتی اور قدآ ند بیمائل حیاتِ اور آب حیات نو دے از سے خوشن سے فاوس ہے حیاتِ تفصیل الفاظ نوں دیکن چسکن تو, تو دیکھون چسکن اور میری عظیم شان شوقا نے سال میدان حسن اور متھو سے نا فتح جی و اہل موقع پہ منہا میدان حشن پہ میم گامہ لے سن پریشان حیران کی تعجب کی دیکھنے میدان حسن تھنم سنم یلبشا حلجنت مربیکہ دالمسی اللہ احسن سرتن و آسن کرامت انتہائی عزت و حرمت اللہ اور انتہائی خوبصرات جو ہے بھیشتی زورنچنسکن اور دب جلم و بحشر الخر کی کماتری قلعرس جسرا بہ اشپنا خیر و سخو انتہائی ذیب و زینت بھیتیمتِسکن در غلم و بھیشر و تو تب تاج الفرج اور درگل میں کا تاج فرض مسلقی متی تاج کنین درگَل میں کا قلق اور وط توحا صفین الفا جارتن اور درگل میں ہمراہین ستر ہزار کنیش کنسان بحشی حرال کنسان یمبو شاسب اور دونین ہرگ لاپین وید کل جارتی ہر تن موہ لاپینو اور بحشتی حران ہور کن آ آ آ آ جو قیمتی ونشا سن اے صبر اور سندھوس رشمی خالص رومالکن دونوں دکھتک دو دو دو دو دو. اور دے بحشتی دے کنیش کن و تلک جواری بہا من ہلاک دنیا اور دے کنیش کن حسِ زہران امبو دکھت اور دی کنیش کن دنیا الدن چکن امبو خدان دعالم سین دو الدن چوس فن دی کن بحیش یعنی حران کن حضہرائے گامبو حضہرائے درگاہ ثامت شان مرتبیت اللہ تعالیٰ سے دیر غلم و تامت اور میدان حسر خون ثامت حیثیت مقامہ مند لت ان شاء اللہ جگہ حدیث شوگن چون تو اس مہد قربا انہ زہرائے وارین السلام پہ عمر کا سلم کہ زہرا جیسے بھی آج پی بہت زہرا محبت پہ بند مومن بلاقیم اللہ سو مقامات مشکل مقامات کے فائدہ طاقت تو ان چھپ و دونوں مقامات کو نشے واقف قبر منزل پہ حساب پن ان سوال جواب انکر ان منقر سرزم واقف دونوں کے سلمی سے یقیناً ہنسی نوں جیسے مذہب سے آپ عقیدت پہ محبت پہ ہو حتیفری بہت زیادہ بے لقعم اللہ فائدہ منی اور دنیا سانجوں اطاعت کو مطالعہ دے والے ممکن ہے غلط خون جیسے اپنی محبت تو نہ رہے اب نا خون جیسے محبت اور سرفی ہوں یقیناً مطالعہ خون میں تھدی لسم علمی بین جو انسانی فطرت کی دنیا سے اگر آپ کسی سے سچی محبت ہے تو آپ کے یہ انتھک کوشش ہوگی کہ آپ اس کو ناراض نہ کریں اس کو ناراض کرنے والا ہر کام سے آپ دور ورنہ اس سے محبت آپ کا جائے گا تو یہ نصوفوں جو, جو, جو, جو, جو ہے اگر سچی محبت عالم سے گناہ نہ تھار ہیں اصل میں خدا دیہات محبت بے فائدہ چیئیں کہ دنیا جو محبت گناہ نہ تھاروں بے لقم اللہ کیوں محبت برکتیں قو شخار نصیب آ پر دنیا سی ای پرسکون ایمان ادباں کی زندگی کی خوات اور ایک صالح کی ایک عمد صالح کی حسنا دنیا زندگی بحث اور بالقیم السن یا وجہ سے خون ان ساتیت پی تال دو محبت وجہ سکھا بلقامہ رضان خون شہادہ نصیب ہوئے خون دی ان دِسن جیسے محبت محبت بیات پو ایمان حسن پیامب الس محبت بے سرس قلف اور خوں محبت مت زندگی بسنے مسلمانی عبادت وہاں پیامر خدا سے قبول میں اور خون, خون سے محبت محدت پہ عمل قبول ہوا پی شیرت سے مارخت حاصل پہ کوشش بھی محبت بیت پہ محبت محبت بھی یونیں اولاد کنسٹ بیت بھی اور خوں محبت پیسہ اولاد رسول سادات کن, کن جو خون محبت محبت پہ سے خون لدا سے پہ امبر سم عزت پو حرمت تعظیم یہ حق کی کوشش جو نو احتجاج علاقوں نہیں لوں مجموعی طور پر چھوسے نوں تاکہ جو حسوں عزت و حرکت نہیں پیامبر عزت پیامبر عزت و خداندہ عالم تعمیرات <سؤال> و دولت قرمتی مغرتی عجیب ثواب جو ہر قوم میں ملتی نتی عظیم شخصیت کو جیسے انسان کو فطرت ہندو مسلمان کے ان بعض باہین کہ پیامبا نے جیسے محبتِ دعویال پل شہید بہ پیامن جیسے محبت دعویٰ خوا آل پل نے چپ زیادہ دکھ چھپا پیامبا نڈ جیسے محبتِ دعوی وا علنظہران جیسے محبتِ دعویٰ خوا اولاد کن تھپ تھپ سے دکھ چھپا فیض و بند تاریخ اسلام عالب الخ چار حالات کو بری پڑی ہے یعنی حجیات بن یوسف تفر ضالم حکمران کو محمد اولاد چک شہید پہ سے میں پکوں گے ٹراک و لوک سے تھوس مت پا خوش ناشتہ احمد پلو دیہات پہ عالم محمد کو قاتل میں سے ٹھاک کو ٹھونس میں پا خود ناشتہ احمد پلو خود کھو خو کھو بھی بصیرتا رونی برکن سے ان کو شہید کر دیا تاریخ اسلام جو ہے یہ عال محمد کا ظلم کو نکاح گان سے عالم محمد صدر مقامی صبر و استحکامت پہ یہ انتہا میں نتی نجاتھریشف اسلامی دی پیامبر حافظ خدان اللہ امانت بن فن محمد اور جون دی ایمانی اگر محمد نیس محبت محبت یہ ایمان کے تقاضہ ہے تو غا دعابت پروانگان اللہ پیامبر اسکول حکم عمل بھی آپ پی محمد سچی محبت خدا رب